بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم. عزیزہ من آج جولائی انیس سو چوراسی کی ستائیس تاریخ ہے اور دس کے کریم کا آغاز سورہ, سورہ سے ہو رہا ہے تیس وارہ اکاسیو سورجی ون پھر دوں کہ یہ انتیسوسویں سارے کے آث सारे میں نے ارد کیا تھا لیکن میں خاص طور پر کچھ واقعات کا تذکرہ آتا ہے ان کی صورت یہ ہے مطلب کس قسم کا چاند ہٹ جائے گا سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا گہن آ جائے گا تاریخی کھا جائے گی ستارے جائیں گے آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے پہاڑ ہی ہو جائیں گے کس قسم کے یہ الفاظ آئیں گے ان آخری دو پاروں میں یا ان صورتوں کے اندر میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ان الفاظ کے یہ حقیقی معنی ان کو ہیں پاک جانے کے مانے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ حقیقی معنی اس کے ہو جائیں گے تو اگر یہ حقیقی معنی دیے جائیں تو اس کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ یہ جیسا کہا جاتا ہے یا جیسا وہ قرآن میں بھی ہے یہ سبھی کائنات یہ فزیکل یونیورس اس میں ایک دن ختم ہونا ہے یہ اضری نہ اضلی ہے نہ نہی ہو سکتی ہے اس میں ایک دن ختم ہونا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے واقعات کا خطرہ ہو کہ یوں اس طرح سے ہوگا اور یہ کائنات بھی ختم ہوگی اگر اس کے یہ بھی لیے جائیں لیکن میں اسے ترجیح نہیں کیا کرتا یہ ٹھیک ہے کہ کائنات میں ایک دن ختم ہونا ہے یہ ابدی نہیں ہے لیکن قرآن کریم کا بنیادی منصب انسانیت کی ہدایت ہے رہنمائی ہے اس کی مشکلات کا حل پیش کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ کس قسم کا نظام قائم ہوگا جس میں انسان تتح انسانیت پر پہنچ سکے گا قرآن کریم کا منصف وظیفہ یہ ہے تو اگر یہ ان واقعات کے مطابق یہ ہو کہ آخر میں جا کے یہ سبھی کائنات اس طرح سے ختم ہوگی تو اس میں رہنمائی کی بات نہیں ہے اور پھر قرآن کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے لابطۂ ہدایت ہے یہ بات آخر میں جا کے ہونی ہے اور وہ معلوم نہیں کہ ابھی اب بھی کروڑوں سال کا اچھا ہو جب یہ چیز پیدا ہونی ہے یورپ کے سائنٹسٹ ان چیزوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ جس رفتار سے صورت کی حرارت کم ہو رہی ہے زمین کی حرکت میں فرق آ رہا ہے کتنے کروڑوں سال کے بعد آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا تو اگر کروڑوں سال کے بعد وہ واقعات رونما آنے ہیں تو اس دوران میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے اس میں کی بات نہیں ہے اس وجہ سے میں نے تربیح یہ مطلب اختیار کیا کہ عربی زبان میں بھی پرانے کریم میں بھی ان الفاظ کے مجازی معنی بھی دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہر زبان میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں مجازی معنی اگر ان کے دیے جائیں تو اس میں دو چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گے ایک تو وہ انقلاب عظیم ربیعت الصلی اللہ علیہ اور حضور کے رفصا کے آسمت حضور کی زندگی میں یا اس دور میں جسے سفر افغل ہم کہتے ہیں اہل محمد الصول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام ولہ ماہر میں جو انقلاب وہاں عرب میں آیا ایک تو اس انقلاب کے متعلق یہ الفاظ ہیں اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے قرآن کی روح سے کہ اس دور کے بعد پھر کچھ ہے کہ جہازیت کا تاریخ کمانا آتا ہے وہ عدالت کے ہاتھوں یا لغوت کے ہاتھوں وہ انقلاب آیا تھا اس کے بعد یہ تدریجن انقلاب آئے گا زمانے کے تقاضے آہستہ آہستہ انسانیت کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر وہ کوئی ہوگی جس کے ہاتھوں سے دوہی دور دوبارہ آئے گا یعنی قرآن کا دور جاننا چاہ رہا ہوں دوہری دور مصالحت انسانیہ کا دور قدیم و تقریم عالمیت کا دور وہ دور پھر آئے گا تو یہ جو الفاظ قرآن کے آئے ہیں ان میں ان کے مجازی معنی دینے سے ایک تو وہ انقلاب جو اس دور میں آیا تھا اس پر یہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر اس میں ایسے انداز سے کچھ کہا گیا ہے کہ دوبارہ جب یہ انقلاب آئے گا تو اس کے بھی کچھ علاوات اور کچھ نشانیاں قرآن نے دی ہیں کہ کس طرح سے تدریجاً وہ آہستہ آہستہ اس دور پر پھر انسانیت پہنچے گی پہلا جو معنی ہے یعنی آخر میں ماضی کائنات میں کس طرح سے ختم ہونا ہے میں نے ارد کیا ہے کہ اس میں چونکہ یہ رہنمائی کی بات نہیں تو میں وہ معنی نہیں لیتا یہ جو دوسرے مجازی معنی لینے سے دو صورتوں کے یا دو انقلابات سامنے آئیں گے ایک تو روز ذریعے مسلسلوں کے زمانے میں اس دور میں انقلاب عظیم آیا اس کا ذکر ہے اور پھر جب یہ دوبارہ انسانیت میں وہی دور اور وہی نظام آئے گا تو اس کے مقدس کے لیے کہ جیسے ہی کہتے ہیں یہ چیزیں آئیں گی کا جن کی چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو قرآن کریم کے آخری دو پاروں کی بالخصوص یہ تیسرے بارے کی یہ جو سوٹ ہے اور آیات ہیں ان کے سمجھنے میں پھر دقت نہیں میں کسی اصول کے مطابق میں نے قرآن کو سمجھا ہے اور اسی کے مطابق اپنے درخت میں سمجھایا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ سورج کمر جب شروع ہوئی چوبن سورج کا نمبر دیتا اس طرح کام ستر تو ہمارے ہاں کے یا مفسرین جو ان چیزوں کو قیامت کے مقدم کی سمجھتی ہیں تو وہ ہے کہ قیامت آئی اور کس شخص کمر کا موجودہ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس کے یہ معنی دیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو اب آپ مسلسل وقت میں آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں یہ آئے پہلے گزر چکی ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ در حقیقت اسی انقلاب کا ذکر ہے جو حضور کے ہاتھوں سے برباد ہوا حرب جاں ابیت جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے ان کا ابتدار اور دبدہ اور جرار وہ کسی کو ساتھ نہیں لینے دیتے تھے ان کے مقابلے میں انقلاب واقعہ کے اخبار سے بھی ایک ایک غریب جب آواز اٹھائی ہے تو کوئی جسے کہتے ہیں چیکنگ کرنے والا بھی نہیں تھا یا تھے تو کوئی ایک آج رسیب ابتدار نے کوئی جماعت بھی پیدا ہوئی تو غریبوں کی ان کی جو غلام تھے قریش کے نزدیک جو بہت میٹ درجے کے قبائل سے مقدر اور چند محسوس وہ تیرہ سال کا عرصہ اور اس میں جو بدر کے میدان میں کل کائنات جو جمع ہوئی ہے تو وہ تاریخ یہی بتا رہی ہے نا کہ تین سو تیرہ سے جتنی رفتار سست تھی کتنی جماعت کمزور تھی اور مقابلے میں قریش اس دور کے عرب کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی नहीं نہیں کر سکتا تھا پہلی جنگ بدر میں جب ادھر سے ہوئی کل کائداد تین سو تیرہ تھی جو جنہیں دے کے حدود تصدیب لیے گئے ایک سے کے قریب اور وہاں سے وہ چڑھے ہوئے سے نرین کے قریب آ سے ہوئے یہ تھے مقابلے میں اور پھر اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں یہ جنگ وغیرہ وہ تو تمام قبائل رکھے ہو گئے تھے مقابلے کے لیے مخالفت میں اتنے بڑے ہجوم اس قسم کے عقافر و لشکر اس قسم کے ساز و جراث کے ساتھ اتنی بڑی قبوتوں کے وہ مالک اور دوسرے مقابلے میں یہ اس قسم کی یہ جماعت ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ کامیاب ہوگی اور وہ مغلوب اور مختو ہو جائیں گے اس دور میں یہ کہنا کہ وہ انتہریب آ رہا ہے اس طرح ساتھ وہ انتخاب عظیم قریب آ رہا ہے جس میں کیفیت یہ ہوگی کمر اربوں کا جاہلیت ارب کے جھنڈے کا نشان کام کرے گا اور کسی قوم یا اور کے متعلق مطلب کہنے کی کہ اسے شکست ہو جائے گی آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جھنڈا تر مو ہو جائے گا پھٹ جائے گا اربوں کا جنڈا ہے یہ کمر جو کہا کہ انقلاب عظیم قریب آ رہا ہے تم دیکھو گے کہ کس طرح سے اربوں کی قوت کا نشان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تھک کے گر جاتا ہے اور یہ واقعہ ہوا واقعہ یہ ہے ایک مثال شک جانا ہے گر جانا کمر کو لی لیجیے تو چاند بھی اس کے معنی ہوں گے لیکن اگر اس کے مراضی معنو میں دیں گے تو کمر ارب جاہلیت کی مملکت یا قوت کا نشان یا ان کا جنڈا شک ہو جانا جھنڈے کا پھٹ جانا کر ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ان کی طاقت کا مٹ جانا ان کا مکتوب اور مغلو ہو جانا انقلاب قریب آ رہا ہے جس میں یہ تربیت پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ تربیت پیدا ہوئی چند ہی کے اندر تو بات سمجھ میں آ گئی اسی طرح سے دوسرے مقام سے ہے, ہے وہ ہے پچہتر بتا نو وہ ہے راجوں میں شمس و بل وہی اگر اس کی مانے لیے جائیں تو یہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو گئے یہ ہے جو بات آ سکتی تھی پھر وہی بات کے یہی ہی قیامت میں جب یہ کائنات جو ہے یہ تباہ ہوگی تو اس وقت کی یہ کوئی بات ہے اگر اس کے مجازی معنی لیے جائیں جو کہ یہ مجازی معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کریں میں اپنی طرف سے لیتا ہوں کیا ہاتھ آ یہ تو عربی مبین کی کتاب ہے عربی مبین میں ہی یہ معنی لکھے ہوئے ہیں ان کے لباس میں یہ معنی لکھتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ معنی لکھتے ہوئے ہیں یہ بگوان لکھا ہوا ہے شمس ایران کے دھنڈے کا نشان تھا سورج اور قبر اربوں کا نشان تھا یہ ایران والے ان میں اتنی دشمنی کی کہ جیسا میں نے کئی دفعہ گرس میں کہا رہا ہے ایرانی ان اربوں کے ساتھ دوستی تو ایک طرف جنگ کرنا بھی باعث سے اپنے ہیں بڑا کبر و ناز تھا ہونا بھی چاہیے تھا مم, ایسی کسنت لمبے کر سکیوں سے جس کی تعریف چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پہ دو ہی تو سپر پاور تھی ساری دنیا میں اس زمانے میں یا روم کی یا ایران کی اور دونوں کے ساتھ اکراؤ کر عربی جماعت کا انگور کی نماز کا تو شمس تھا ایرانیوں ایران اور عرب نے آپس میں اس قدر بودھ اور تفاوت اور اس قدر دشمی اور علاوت اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وقت آنے والا ہے خاصا ورز کا تو یہ ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ گوگن میں آ گئے کمر گوہن میں آ گیا چاند گوہن میں نہیں آ گیا عربوں کی طاقت جو تھی وہ بہلا گئی مان پر گئی لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا شم سو ایران اور عرب دونوں کٹے ہو گئے اب اس کے بعد کی تاریخ جو ہے اور وہ کوئی لمبے عرصے کی تاریخ نہیں ہے چند سالوں کے بعد کی بات ہے ایران کو پتہ کیا ایران اور عرب مل کر ایک مملکت بن یہی نہیں بلکہ اور علاقے جس نے روم کے بھی علاقے جو تھے بسکٹ وغیرہ کے علاقے بھی تھے ان کو بھی, بھی کٹھا دیا لیکن عرب اور ایران کی تو دونوں مملکتے اس طرح سے ملی ہیں کہ وہ ایک ہی سلسلت ایک ہی مملکت ایک ہی نظام ایک ہی خلافت جسے ہم کہیں گے یہ ہو گیا تھا ارب اور شمس اور کمر کے جمع ہونے کا یہ تاریخ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے قرآن یہ بتا رہا ہے ان حالات میں جب ارب تصور بھی نہیں اس کا करता کرتا تھا کہ ایران اور ارب की یہ صورت ہوگی اور ایران والے تو میں نے جیسا کہا ہے وہ تو انتی ان کی راج تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ارب کے ساتھ مل کے ایک ہو جائیں گے قرآن یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں انقلاب آنے والا ہے اس میں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے یہ عرب اور ایران دونوں ایک ہو کر ایک ممکن بن جاتے اب آپ نے دیکھا کہ یہ, یہ معنی لینے سے کس طرح سے یہ چیزیں واضح بھی ہوئی تاریخ میں اس کی تعریف بھی تھی اور اس میں کوئی الجھاؤ نہ رہا کسی اس قسم کا ابام نہ رہا کتاب مبین نے اپنے معنی آپ محض کر دی اس لیے کہ اس نے سوال یہ تھا کہ یہ عربی مبین کے اندر کتاب نازک ہوئی ہے تو عربی مبین سے جب پوچھا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ کمر کے یہ معنی بھی ہیں اور شمس کے یہ معنی بھی ہے اور پھر تاریخ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ شمس اور کمر جب جا ہو کر ایک ممتک بن جائے گی بات سمجھ میں آ گئی یہ اس دور کے انکلاج تھا اب آج جو ہمارے سامنے یہ آیت آئی ہے نہ یہ سورت آ رہی ہے پہلی آیت یہ ہے میں نے ارد کیا تھا کہ یہ عجیب غریب کیا ہوا ہے ہے آخری سارے میں تو خاص طور پر آیتے ہیں دو دو لفظوں کی تین تین لفظوں کی جامع یہ اس کو کھول کے چلے جائیے کھول کے چلے جائیے لا انتہا آنے اس کے اندر چھپے ہوئے پہلی یہ آیت ہے شم خوبے رہتے یہی سے اس صورت کا نام تقویر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا کسی چیز اب شمس کا لپیٹنا اگر تو وہ شمس سورج ہے تو یہ جو اس کی گردش ہے تقویر گردش کو پا جاتا ہے میں نے ارد کیا ہے کہ یہ معنی میں ابھی عرض کروں گا کہ وہی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ شمس سے ایران کی عرامت تھا ایران سے مقبول ہے یہ لیکن گردش کے معنی میں عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ انہیں ایسا شیڈ کا فرق ہوتا ہے مانی کے اعتبار سے یہ لپیٹنا جو ہے وہ خاص طور پہ جو لپیٹ ہے کس قسم کی گردش جس طرح سے پگڑی کے پیٹ کو لپیٹا جاتا ہے وہ سارا اپنے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی صاف ڈھونڈ سا لیکن وہ پیٹ پگڑی کے جو ہے وہ لپیٹے جاتے ہیں اس قسم کے لپیٹ کے جس میں جس سے لپیٹا جائے ہوا اپنے مقام کے اوپر اسی طرح سے قائم ہو اپنے محاور کے اوپر قائم ہو اور یہ سورج اپنی پگڑی باندھ رہا کیا بات تھی سغور کی یہ کون سی कहां بڑا تھی کہاں سے یہ आते थे। جی اس دور میں تو یہ بھی ذہن میں نہیں آتا تھا کہ گردش بھی ہو رہی ہے چاند کی یہ صورت کی وہاں تو وہ جو روایت والے کہا تھا پوچھا کہ سورج شام کو رات کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے عرش کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے اور دوسری صبح پھر وہاں سے نکالتے ہیں آمدین تو آدھا یہ حدیث نہیں ہو سکتی آم دین نہیں تھا یہ تھی تو بات اس سے زیادہ ان کی نہیں آتی تھی کہ سورج کے بعد زیادہ تر ترند ہو جاتا ہے انہوں نے یہ چیز وغیرہ کی اور پھر دو ذہنی سطح یہ کہ جنہوں نے انتخاب کیا انہوں نے بھی اس کو یہ انتخاب کر کے اپنے مجموعہ میں داخل کر دیا تری ردیت ہو گنا اور پھر اس کے بعد ان سب نے بھی اس کو ایکسپٹ کر دیا تو گویا یہ ذہنی سطح تھی عام لوگوں کی اس کے مقابلے میں یہ, یہ دہی کی چیز آ رہی ہے قرآن کی جو آ رہی ہے کتنا تفاوت دونوں میں نظر آ رہا ہے لیکن زبان کے دباؤ کہ دیکھیے کتنی آگے پہنچے ہوئے سورج کی گردش کو پگڑی کے لپیٹ کے چیز دینا بڑی چیز ہے گردش کے سے لائل وہار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سے بڑے شاید ہمارے اس بار میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں اس تصدیق سے آگے نہیں جا سکے لیکن میں جیسا کیا مانے پہ یہاں وہ مزاجی لیے جائیں گے تو شمس کے تو مانے ہی ایران ہوگا نفیٹ ایران کا جھنڈا لپیٹا جائے گا بڑا اعلان یتیم کرتا ہے ذرا نہ چیزوں تعمیر بیاہ بھانے نگر بہت بڑا ہے عرب میں اتنی سی ایک کمزور جماعت کا مختصر کی جماعت کا شاید ابھی اپنی مملکت بھی اہم نہ ہوئی ہوگی اگر یہ مسیح آئے تو یہ زیادہ زیادہ ہوئی تو مریضے کی شہری مملکت میں اتنی مختصر کی کمزور سی جماعت کے سربراہ کی طرف سے یہ انان عظیم کے ارب ارب کا جھنڈا تو گہرایا جائے گا ہی یہ تو مان پڑے گا ہی ایران کے جنڈا بھی لپیٹ دیا جائے گا لپیٹ دیا جائے گا شم کو پور و رکھ یہ ایسا آ رہا ہے کہ جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا وہ نظر آ رہا ہے کہ ہونے والے واقعہ کے متعلق جب یہ کہا گیا نا جب یہ ہوگا تو آگے پھر گی کے بعد کیا ہوگا شم تو خوب میں نے اسلوب ہے آج تک یہ طے نہیں کر پائے یہ ارب اتنے بڑے بڑے عجیب عرب اور شاعروں کا تو ان کے یہاں پوچھو نہیں کہ کیا سامان کم ہے نہ اس زمانے کے لیے ادیب نہ اس کے بعد نہ اس کے بعد باقی دنیا کے جنہوں نے عربی زبان کے اوپر اتنی دسترس آ کی بڑے بڑے عالم عربی زبان کے ان کے یہاں موجود ہے آج تک طے نہیں کر پائے کہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کیا نہ یہ نثر ہے نہ یہ لغن ہے اور دوڑی تو اسادی ہوتے ہیں اگلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی میں کو دیکھتا ہوں کوئی امریکہ کا بہت اس نے کہیں کسی قاری کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی پیرت کے ساتھ اور وہی کھڑا ہو گیا اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس شاعر کی نظم ہے یہ جو پڑھ رہا ہے اس نے کہا کہ یہ نظم پوئٹری نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے جی. یہ تو نسر ہے نسر ہے اور اس طرح سے اس میں موسیقی ہے یہ تو ہو سکتا کسی نسر میں ایسی موسیقی نہیں آ سکتی موسیقی کے لیے تو شاعری لاگل ہے نسل کا فکر آپ گا کے کسی طرح سے رائے نہیں کر سکتے اس نے کہا کہ نہیں اب اس کو اس کی سن کر دے اور اس نے صرف جو ان کو پتے دیے گئے کہ مختلف قاری سے قرآن کے مختلف مقامات سنے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سو رحمان سے وہ آیا ہوگا تو وہاں تو بے روزگی نے کہا جھک جھک کے سہی کر دیے ہوں گے اور وہ کسی کے اون کو قرآن کے اسلو کے متعلق یہ بات طے نہیں ہے کہ یہ نظم ہے یا یہ نظم ہے لیکن اس میں رزم اس قسم کا ہے کہ وہ موسی پار جو ہے اور یہ جو پہاڑی ہمارے آٹے وہ پڑھتے ہیں آپ دیکھیے اگر آپ کو کچھ موسیقی سے تھوڑا سمت ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس نے رات کتنا پرفیکٹ نکلتا ہے جو یہ گرفت اس نے کرتے ہیں اور یہ چیز ہے نسر کی کتاب ہے موسیقی سے تعلق نہیں اس میں کڑک سے پڑا جا رہا ہے موسیقی کے پورے پنڈ پہ, پہ پورا اتر رہا ہے مجھے کچھ ہے اس کے لگاؤ میں جانتا ہوں جس کو حجاز تک کیرت کی کہتے ہیں اور جس کو مصر کی کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے وہ فرق حرت بھائی رات میں ہوتی ہے اور مثر کی قرض में میں ہوتی ہے یہاں کھلنے والے جو لوگ اٹھتے ہیں نا وہ حقیقت میں اس رات کا وہ مقام آتا ہے جس میں واقعی چھن جاتا ہے اور یہ شاعری اسلوب کی میں بات کر رہا ہوں قرآن مارک اور سفایت تو بات ہی کچھ اور ہوئی میں نے اس لیے بات کہی تھی کہ یہی جو چار پانچ جگہ آئے ہیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جسے آپ خاطیا کہتے ہیں شم تو خوبصورت رتھل و حسرت بہار نفوسل کچھ سمجھ میں آئے صرف سننے سے ہی بند آ جاتا ہے انسان کے یہ ہے کیا اور شاعری نہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ شاعری نہیں ہے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی شاعری اس کے شاعر شانی نہیں ہے شاعری نہیں ہے اور یہ سامنے وہ تو پوچھنا یہ ہے اما تو اے ڈگری سجیب لفظ ہے یہ جو کہہ گیا چیزیں ان کہا ہے کسی کے مسلک کہنے کے جو کچھ بھی وہ کہتا وہ اتنے کم ہوتا جو یہ کہا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے یہ خوباں جیتا ہوں لیکن اور ہی ہے یہ جو چیز ہے نا یہ کچھ اور ہے یہ شاعری نہیں ہے یہ نظر نہیں ہے یہ نظر نہیں یہ کیا ہے ہر ایک میں یہ کہا ہے آج تک تیرہ سو سال میں ادبی اعتبار سے بھی جس نے قرآن سے غور کیا ان لوگوں نے انہوں نے کہا یہ کہ یہ کچھ اور ہے نقشے نے اس کو اپریشیٹ کیا بہت بڑا گرمن تھا اس نے بھی یہ کہا کہ یہ تھی کا انحام کی زبان جو ہے وہ نہ شاعری ہوتی نسل ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس نے آخری اپنی کتاب جو لکھی ہے نا دس تیسرا قبیل کتاب اس میں اس نے اپنے لیے ایک زبان کوئن کی ہے خود لیکن اس زبان کے اندر نہ شیر رہا ہے نہ نظر رہی ہے دونوں کو چھو رہا ہے تو وہ کچھ رہا نہیں ہے اس نے دونوں کو چھوڑا ہے تو وہ بھی بخار اٹھا کہ اماں چیزیں بگری تو کچھ اور ہے یعنی انسانی ذہن تخلیقی طور سے بھی وہ اسلوب نہیں ملا کر سکتا جو قرآن کا ہے ادھر شمس و قرت ایران کا جھنڈا لکھ رپیئر کیا جائے اور پھر یہ جسے پیسے کہتے ہیں انگریزی میں مجبور سین جسے کہتے ہیں جس میں فائل جو ہے کرنے والا اس کو نمایاں طور سے نہیں بتایا جاتا جائے گا آیا جائے گا لپیٹا جائے گا کون لپیٹے گا یہ اس میں نہیں واضح ہوتا ایسے مقامات کی اوپر قرآن نے یہ فریم مجبور استعمال کیے ہیں یہ لپیٹا جائے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور کرنے والے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ مضورے قرآن کے وقت یہ اور لپیٹنے کے وقت میں وہ ہوں اور جماعت وہی ہو دوسرے لوگ ہوں وہ کیوں نام دے کے ایسا کر متعین کرے اس لیے ایسے مقام کے اوپر یہ پیسے وائس استعمال کیے ہیں مجبور کیے ہیں یہ کر دیا جائے گا یہ ہو جائے گا اس سے پڑھا سر یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کر دیں گے یہ ہو جائے گا تو بڑے یقین کے ساتھ اوپر لبیٹ کے دار یہ دو تو بڑی بڑی سپر پاور تھی زمانے میں ایران اور رومان کی انہوں نے عرب کے سرحدوں کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے رئیس بٹھا رکھے تھے اسٹیبلش کر رکھے تھے ان کی ریاستیں چھوٹی یہ جو پہلے ٹکراؤ ہوئے ہیں اربوں کے نبیت مسلسلوں یا مسلمانوں کے ملے تھے اسلامیہ کے پہلے ٹکراؤ یہی جو سرحد کے ان کے واقعہ تھے یہ روسا ستھان وغیرہ جن کو کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ بڑی بڑی پاور نہیں تھی نہ یہ کمر تھے نہ یہ شمس تھے انہیں ستارے کہا کرتے تھے یہ زجون تھے جی کون سی سر اسی انداز کی بات کی ہے شمس و کمر کی لیکن نہ شمس نہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ستارے یہ ریاستیں جو ان جو کی اوپر کی شمس لپیٹا جائے گا فور شخص ہو جائے گا لجوم ان کردار جو ہے بکھر جانا افردہ ہو جانا مان پال جانا چیزہ پار جانا شہر سے ذرا پہلے کٹانوں کا ذرا رنگ دیکھیے کیا کرتی ہوتی یہ اوڑا اوڑا رنگ ہوتا ہے اب سرما ہوتا ہے مان پڑ رہے ہوتے ہیں بج رہے ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے یہ لفظ اس کے لیے ہے اب نجوم کا لفظ قمر اور شمس کی رعایت سے وہ نجوم اور وہاں شخلی کمر شمس کو قبرت نجوم کے لیے مان پڑ جائیں گے پیٹے پڑ جائیں گے افسردہ ہو جائیں گے وہ تو سورج کی آمد سے پہلے ان کی کہتی ہے ترن ہے یہ ہو گئے چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ بڑی ریاست بڑی مملکت چھوٹی ریاستوں کے پاس پھر خود ان ریاستوں کے اندر خود قبائل کے اندر یہ بڑے بڑے سردار یہ تیسرا درجہ آیا جتنے وقت کے جتنے مظاہر تھے ایک ایک کو قرآن نے دیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی ریاستیں تھی استعمال کے مطابق ان کو دیا ہے پھر ان کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سردار جو پہاڑوں کی طرح جگے ہوئے تھے کہ ہمیں کون اراد رکھتا ہے اپنی جگہ سے جنہیں دیوال پہاڑ ہے ان کی زبان کے اندر وہ انہیں کہتے تھے جو اپنی طاقت میں اتنے مستقبل جو کہا کرتے تھے ہمیں کام لے رہا کردار ہے اس قسم کی آوازیں ہمارے یہاں کے گاؤں کے معاشرے میں اب بھی سنائی دیتی ہیں پہلے تو بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتے تھے جب یہ جان جو ہے یہ بڑے بڑے سردار جو اپنی جگہ جم کے ہوئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کون ہلا دے گا جب اپنی جگہ سے اس طرح ہلا دیں گے کہ ریت کے سونے بن کے رہ جائیں گے سردارا نے فاند. یہ تو ہے جی اس انقلاب کے آنے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل فرافہ کے اندر آیا ان عربوں کے ہاتھوں عرب. یعنی مسلمہ کے ہاتھ میں جس میں یہ کیفیت میں معصوص شکل میں سامنے آ گئی کے قمل بھی پھٹ گیا عربوں کا جاہلیت ان کی تو سو سوت ہی باقی جاہلیت عرب کی یہ بھی تو عرب تھے لیکن وہ جاہلیت عرب کا نشان تھا وہ ختم ہوا ایران کے شمس کا جھنڈا جو تھا لپیٹا گیا یہ جتنی سرحد کے اوپر بڑی بڑی ریاستیں قائم کی ہوئی تھی رومنس نے بھی اور ایرانیوں نے بھی وہ مان پڑ گئی ہو گئی جڑ گئی اپنے مقام میں ختم ہی ہو گئی کیونکہ کہ سورج کی فرایا بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جو اپنے مقام پہ اپنے آپ کو بڑے موکم سمجھتے تھے وہ ہلا دیے گئے اپنے مقامات ریپ کے ڈیئر منا دیو آیا جی وہ دور اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن میں اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ قرآن نے یہ چیزیں بھی کہی کہ یہ دور جب ختم ہونے کے بعد پھر ملوثیت آ جائے گی پھر سرمایہ داری آ جائے گی پھر دور استدار اور مرامت آئے گا تو پھر یہ،, یہ جو اسی دور کا انسانیت کے دور کا جو آنا ہے یہ صرف زمبہ عرصہ لگ جائے گا اس کے اندر کیونکہ یہ زمانے کی رفتار سے آگے بات چلے گی ایک چیز ہوتی ہے بائی ریولیوشن کوئی چیز پیدا کر دینا انقلابی طور پر پیدا کرنا وہ رک دیتے والی بات ہے وہ چما شب ہو جاتی ہے راتوں رات بھی ہو جاتی ہے یا چند دنوں کے اندر چند سالوں کے اندر تھوڑے سے عرصے کے اندر انقلاب بڑی تیزی سے آتا ہے لیکن دوسرا طریقہ ارتفا کا ہوتا ہے بائی رولیوشن کی فکر سے وہ بڑا آہستہ آہستہ آتا ہے زمانہ تاریخ معاشرہ انسانوں کا رہن سہن ان میں تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہے ذہنوں میں تبدیلیاں آتی ہے اصل انسانی اپنے لیے ایک طریقہ تجویز کرتی ہے جب تجویز کرتی ہے تو اس کے مطلب غلحلہ مر جاتا ہے جہاں ہم نے اب نجاد کی راہ پا لی آپ دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آئے گا تھوڑے عرصے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل غلط تھا یہ تو بڑا جس اتنے تو بڑی تبادیاں مچائیں گے پھر وہ اس کو چھوڑتی چھوڑنے کے بعد ایک نیا طریقہ تیار کرتے پچھلے طریقے کی جو خامیاں سامنے آتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگلا طریقہ جو ہے وہ بھی تو اپنی روس سے ہی سر کرتے ہے پھر وہ طریقہ اس کو عرصے کے بعد وہ نہ کام ثابت ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ایک اور طریقہ تجویز کرتے ہیں انسانوں کی ذہنی تاریخ یا زہر انسانی کی روس کے جو مختلف قسم کے نظام زندگی کے تجویز کیے انسانوں نے وہ یہی تاریخ ہے کہ ایک نظام تجویز کیا تھوڑے عرصے تک اس نے عمل کیا اس کی خرابیاں تفایح سامنے آئی اسے چھوڑا پھر ایک نیا طریق تجویز کیا جس نے پہلے طریق کی خوبیوں کو لیا جی آئے اس کی خرابیوں کو چھوڑا تو یہ تدریج آگے بڑھنے والا طریق جو ہے اس کی رفتار بڑی ہوتی ہے کیونکہ طریقہ ہوتا یہ تدریجی ہوتا ہے انتحال کا طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ آگے جب بڑھتی ہے تو پچھلے تجربے کی خوبیوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھتی جاتی ہے اس کا ہر قدم جو ہے وہ رہی کے تجویز سرگرم نظام کی طرف اٹھتا ہے یہ عجیب چیز ہے تاریخ کو قرآن میں بڑی اہمیت دی ہے لیکن تاریخ کا مطالعہ اس نظام سے کرنا چاہیے کہ انسانوں نے عقل کی روح سے اپنے لیے کون کون سے نظام ترویج کیے وہ نظام جو سے انہوں نے کیا نتیجہ پیدا کیا پھر انسانوں نے اس کے بعد کون سا نظام उसने کیا اس نے پہلے نظام کی خوبیاں کس طرح سے لائے پھر اس نظام میں خرابیاں پیدا کس طرح سے ہوئی اور یوں بددرین تعریف آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اس نقطۂ نگاہ کے تاریخ کا مطالعہ کیا گیا تو آپ ہوں گے یہ دیکھ کے کہ ہر نیا نام جو انسانوں نے تجویز کیا وہ ایک قدم قرآن کی طرف آ رہا ہے اس نقطۂ نگاہ سے تاریخ کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے تو وہ جو اس بار نے کہا ہے بڑی چیزیں پہنچ ہر نو امیر کاروبار ہردو کا منظر حقل اور لیکن فرق یہ ہے کہ حقل نہ روس سے اسباب و ذرا کے متا ہے بہیلا بدبری افسر ٹوکنے پاٹے اون اور آگ کی خندن پیر کے انسانیت کی ہڈیاں کروا کے کس قدر سویاں کرتے دیکھ رہے ہیں آپ اون کے دریاؤں میں سے نہ نکلتی ہے انسانیت اصل اس طرح سے لے جاتی ہے اور اب عشق جو ہے وہ یوں لے جاتے ہے روکی اس لیے کہ وہ اصل کی روح سے بدریج چیزیں نہیں تیار کرتا عقائد پہلے دل سے دہی روح سے ان کے لیے جاتے قرآن کے اندر کے عقائد اصل کے تدریجی طریق تدریج کا نتیجہ نہیں ہے یہ عقائد ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھا کے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا گیا اس لیے ایک مرد کشا کشا وہ سے دے جاتا ہے تدریج نہیں دیا جاتا بس یہ سر ہے تو اب وہ اس کے بعد وہ دور قرآن کی روح سے آ رہا ہے جس کے بعد اور میں اس پہ بہت پر امید ہوں کہ قرآن کی جو عرامات جو نشانی نشانیاں میں نے سمجھ لی ہے قرآن نے سمجھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور کچھ زیادہ دور نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر اگلی آئے تو کس انداز سے قرآن بات کر گیا ہے کون سا دور دور نہیں ہے کس طرح سے ہے؟ پہلے یہ دیکھیے کہ اس کی نشانیاں کیا بتائیں اس زمانے کے اربوں کو بتایا جا رہا ہے اربوں کے نزدیک سب سے زیادہ مفید قیمتی کارآمد لا جن کو ان کی زندگی ان کے اوپر کی جیسے میری زندگی بالی اسے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو ایک گھمانا آئے گا جب وہ اٹھتے گھر جب ٹوٹ بے ہو کر رہے ہیں ہم ذرا غور کیجیے چودہ سو سال پہلے اربوں سے یہ کہنا گاؤں کہ رہتا کہ اس کے بعد آئے گا بلکہ اونٹی نہیں اشار کہا ہے سب سے زیادہ کارآمد اور جو قیمتی اونٹیاں ہوتی تھی اس کے के یہ در جاتا تھا کے تو چھ سو سے زیادہ الفاظ ہیں اربوں کے قیمتی ہاں بہترین قسم کی اونٹیاں یا اونٹ جو ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائیں گے اور یہ نہیں کہ مرمر آ جائیں گے ملے گا نہیں ہوگا بےکار محتل کہتے ہیں وہ ہوتا تو ہے وہ کام پہ نہیں جاتا اربوں سے یہ کہنا کہ یہ اونٹ بے کار ہو جائیں گے وہ زمانہ آئے گا ان کی زمین میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بے کار ہو رہے ہیں اور ملکوں میں تو خود انٹو کا جو ملک ہے وہاں بھی اب یہ موٹر اور گاڑیاں جہاز اور, اور یہ چل رہے ہیں ہائی جہاز چھوٹا تو سبر بھی ہیلی کاپٹر میں طے ہوتا بڑا تو کوٹو نہیں بڑے فخر سے سب سے بڑے سعودی عربیہ کا ہوائی جہاز کی کمپنی ہے وہاں موٹر چلتی ہیں وہاں بے کار ہوتی ہیں سواری جو ہے وہاں نہیں آتی اشار ہوتے <تن> دیکھیے کس طرح سے ہمارے زمانے کی ایک ایک علامت وہ یہ آبادیاں نامانوس آبادیوں کا بحش کہتے ہیں جیسے یہ آسٹریلیا کے پرانے زمانے کی وجہ سونے افریقہ کے لوگ یہ اس طرح سے میں جنگلوں میں بسریوں میں بسنے والے الگ الگ بسنے والے یہ قومی حیثیت سے رہنے والے انسان تاریخ میں بھی بہت تھوڑے سے علاقے تھے جس کے اندر یہ کثیت جس میں یہ لوگ ایک قوم کی حیثیت سے بچتے میں بھی یہ رومن یا ایرانی وغیرہ قوم کی حیثیت سے بیٹھے تھے اربوں کے ہاں صرف قبائل تھے باقی ان کے ہاں بھی قومی حیثیت کوئی نہیں تھی ان کے ہاں کٹھے ہو کے رہنا یہ کمیونٹی کی طرح سے بڑے پیمانے کی اوپر ایک نیشن کی طرح سے کٹھے ہو کے رہنا یہ کونے کے جو نامانوس تھی اس قرض زندگی سے ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا ابھی کل تک ہمارے ہاں یہ صورت تھی افریقہ کے قبائلی ان کو ویسے کہتے تھے باشندے آسٹریلیا کے ہمارے یہاں کے بھی یہ کھانا بدوش وغیرہ قسم کے جو آبادیاں تھی الگ الگ رہنے والی ان آبادیوں میں بالخصوص یہ افریقہ کی آبادی تو ہمارے سامنے یوں آئی ہے کہ بالکل بکھرے ہوئے منفی شہراؤں کے اندر بسنے والے ان میں بھی قومی حیثیت سے بچنے کا امدندہ پیدا ہو رہا ہے وہ قومے بن گئی ہیں قومیں بنی ہیں ان کی عدد مملکتیں بن گئی مملکتوں کے دمرے میں شمار ہونے لگ گیا یو ایس کے اندر اپنی سیٹ لے رہے ہیں. کل تک جن کا ابھی نام بھی نہیں تھا بعض مملکتیں ان میں ایسی وجود میں آتی ہیں جن کا نام تلاش کرتے ہیں وہ وہ باقی دنیا سے کہتے ہیں کہ سامنے کا ہے نامتے ہیں یعنی اتنے نامانوس تھے وہ اجتماعی زندگی سے کے تصور میں بھی نہیں ان کے آتا تھا اس دور کے اندر مشکل ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اسی طرح سے اجتماعی زندگی سے نامالوس ہوں ورنہ وہ بھی سارے اجتماعی زندگی سے مانوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسا ہو کے رات جب یہ اس طرح سے نامالوس سوائے زندگی کے افراد جو ہے یہ اکٹھے ہو کے قومے ماننی شروع ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن اور کس دور کی یہ رام بتا رہا ہے وائزل بہار اور اس زمانے کے اردوں کے ہاں سمندروں میں کشتیاں چلتی تھی کتنا بڑا سمندر اس کے اندر ہوئی وہی کشتی کوئی وہاں بڑی بڑی वहां کی بھی, بھی تو کشتیاں भी کتنے سمندر میں اگر دس بیس کشتیاں بھی ہوں تو وہ بات کیا بنتی تھی نظر ہی نہیں کہیں جاتی تھی کہا اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ سمندر بھرے ہوئے ہوں گے جہازوں سے بہار سمندروں کو بھی کہتے ہیں اور ان کے یہاں سمندروں کو کنارے پہ بھی بستیاں بسی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں اس زمانے میں جب وہ سمندر میں سکیاں کئی سال بعد لے کے گھوڑو جاتی تھی تو کنارے پہ بستیوں نے بس کے کیا کرنا تھا جب موجودہ دور میں اب آپ دیکھیے سب سے بڑی اہمیت سمندر کو آدھا ہو گئی ہوئی ساری دنیا کا کاروبار سمندر پہ چل رہا ہے سمندر کے کنارے کی بستیاں ممداز سنی بستیاں چلی جا رہی ہیں جب سمندر بھرے ہوئے ہو جائیں گے کچیوں سے جالوں سے اور ان کے کنارے کی بستیاں بہت زیادہ آباد ہو جائیں گی یہ ان کی ابیت ہوگی ویژن نفوسوں تم لے کر کیا بات قوم بھی بنے جسے مینس آف کمیونیکیشن کہتے ہیں مواصلات ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکشا سارا کام کرنے کے ذرائع ہماری زندگی میں اس سے پہلے ذرائع کیا تھے پوسٹ آفس کا کوئی کارڈ اور پوسٹ آفس کہاں ہوتے یہ آپ اب آپ کے گاؤں والے ہیں آپ بھی سنی سکتے ہم سے پوچھئے ہم گاؤں والے تھے دس دس مین پیسے جا کے تو پوسٹ کارڈ لینا ہوتا ہفتے میں ایک بار کہیں وہ چیز آیا تھا یہ وہ علاقے تھے جہاں گاؤں بارہ دس دس بجلی نیل کے فاصلے پہ ہوتے تھے یہاں یہ صورت نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے سے رابطہ کام کرنے مواقعات کے ذرائع ہی نہیں تھے آج کا سیت یہ ہے اپنے گھر میں اپنی میز پہ بیٹھے ہوئے لندن میں آپ بات کر رہے ہیں جیسے دوسرے کمرے میں بات ہو رہی ہیں. یہ اپنے یہاں کی ٹیلی فون کا ذکر نہیں کر رہا ہے آپ یہ کیا جائیں گے تو بتاؤون ایسے بھی گھر میں گھر سے آ جائیں گے ایک دوسرے سے بات نہیں کرشن <laughs> <laughs> <laughs> اتنے زیادہ کے چاند پہ یہ ہوا جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ بات نہیں تھا اکثر جب یاد ہے دیکھ کے رکھا ہوں اس نے کہا وقت کے لیے سو رہا تھا یہ زمین والا اس کو کہہ رہا ہے چاند کے جہاز میں تھا ابھی چاند سے اوپر نہیں اترا ہوا چاند کے جہاز کے اندر تو اس نے یہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح سے وہ سو رہا ہے کیسے اس نے کہا کہ یہ ہمارے جو لفظ کی جیتنگ ہے کہ یہ رکارڈ ہوتی ہے جاگنے والے اور سونے والے کی جیٹنگ میں فرق ہوتا ہے اتنا اردا اس کی لفظ جو تھی وہ صرف رفتار چلی تھی جس رفتار سونے والے کی چلتی ہے اس لیے میں نے اسے کچھ ہو رہا تھا اور وہ سکی بات یعنی کمیونکیشن کی کیفیت یہ ہے کہ چاند میں بیٹھا ہوا یا خلاق, خلاق کے اندر جو جہاد کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا بھی پتا چل رہا ہے نیچے والے وزن فوس اور جب جب یہ اللہ الگ افراد جو ہیں وہ جڑ کے ایک ہو جائیں گے اللہ خدا ہی کہہ سکتا اس دور کے اندر پھر اربوں کے دور کے اندر میں نے کہا کہ وہ اور یہ بھی صحیح ہے تو ہمارے یہاں انگریز کے زمانے کی بات ہے اس سے پہلے تو ہمارے ہاں بھی نہیں تھی اور اربوں کے ہاں تو کل تک ابھی یہ بات نہیں تھی کہ کو چیٹھی لے کے چلا جائے وہاں ان سے یہ کیا نام ہوا شاہ ہم کتنا دیں گے نہیں آگے بات وہ آتی ہے کہ بڑی اہم بھی ہے بڑی نازک بھی ہے اصلی اعتبار سے بھی بڑی عظیم ہے اور جذباتی اعتبار سے بھی بڑی شدید ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وقت دو ایک منٹ بات کو کھیل کے درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتا وہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے دور کی سب سے اہم بات ہے جو آگے آ رہی ہے تفصیل اور تشریف بات میں خردوں کے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کا مقام ان کے یہاں کیا تھا بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد فوری زندہ گاڑ دیا جاتا تھا سنی میں دشن کر دیا جاتا تھا مقام عورت سر اس مقام پہ قرآن اس لڑکی کو نہیں صرف دیتا جس کو گار دیا جاتا ہے بڑ کی طرف کہ جس کے مقام کے لیے اس سے بہتر تصویر کسی نہیں ہو سکتی کہ اس لڑکی کا ذکر کیا جائے جس کو زندہ گار دیا جاتا تھا اس لیے کہ مردوں نے ہمیشہ عورت کو زندہ دارا ہے تو عورت کیا ہے آپ کا دورے سمر اور اس کو زندہ دار دیا جائے اور پوچھئے نہیں کہ قرآن کس بات کو کس انداز سے بیان کرتا ہے اس کی تنگی کی وجہ سے میں نے کہا نا شیر کے چھوڑنا نہیں ملتا کس آئندہ ہی بیان کیا جائے گا تقریر کی آئے سات تک بھی ہنگائے آپ کی آئیں گے شکریہ